من حمزہ و نفخہ و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وہم في غفله معرضون سرور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ مو موڑنے والے ہیں مائمریم ربیم وحدن السطمع ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آئی مگر وہ اس کو مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں لاہیتن قلوبہم ان کے دل غافل ہیں وہ عصر نجو اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے پوشیدہ خفیہ سرگوشی کی حلا اللہ بشرمصر کم یہ تو تم ہی جیسا ایک بشر ہے تم تم سے رون کیا تم دیکھتے ہوئے بھی جانتے دیکھتے ہوئے بھی جادو کے پاس آتے ہو کال ربی علمقول فصما اول اور کہا کہ یقیناً میرا رب جانتا ہے بات کو آسمانوں میں اور زمین میں وہ وسمی العلیم اور وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے بل قال و اضواس و بلکہ انہوں نے کہا یہ پراگندہ خیالات ہیں پریشان خوابوں کی باتیں ہیں افطرا ہو جس کو اس نے گھڑ بل ہو بلکہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے بل ہوا شاعر بلکہ یہ شاعر ہے فلیطینہ بتن کما اور سیل یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے معامنت قبل قریت اہلک ناہا ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تو کیا یہ ایمان لانے والے ہیں واماسب ال اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد ہی جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے پس الذکر ان تم لا تعالمون پس ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے وما جم جس اللہ و ماں کانو خالدین اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے سما صدق ناہم پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدے کو سچا کر دیا ف ان جئی نا ومن تو ہم نے انہیں نجات دی اور اسے بھی جسے ہم چاہتے تھے وہ اہلکن اور ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا لقد انزلنا ارکم کتابر کم یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں و کم قسم نامقریت انکانت ظالمتاً اور کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کے رکھ دیں جو ظالم تھیں وہ انسنا بدہا قومً اور ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم پیدا کی فلما حسبانہ تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا ادا منہا یعون تو وہ اس سے تیزی سے دوڑنے والے تھے یعنی آبادی اور بستیوں سے بھاگنے لگے لا تر دو نہ دوڑو ورجیو الا ما اطرف تم فی اور واپس آؤ آو جن میں ان بستیوں کی طرف جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی مساکنی کم اور اپنے گھروں کی طرف اللہ کم تسعلوم تاکہ تم پوچھے جاؤ کالو انہوں نے کہا یا ویلا نا انا کنا والمین اے افسوس آئے ہماری بربادی یقینا ہم ظالم تھے فما زالت تلك دعواهم یہی ان کی پکار رہی حتا جعل اللههم حسیدا قامدين حتا کہ ہم نے انہیں بنا دیا کٹے ہوئے بجھے ہوئے حسیدا کٹے ہوئے خامدين بجھے ہوئے وما خلقنا السماء والارض ما بينهما لاعبين اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ولو اور اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے ان کننا فعلین اگر ہم کرنے والے ہوتے بل نقذیف بالحقلی فعد ماغو ہو فدا ہوا ظاہق بلکہ ہم دماغ پر ضرب لگاتے ہیں حق کی باطل پر یعنی کہ حق کو کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے دماغ پر ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر فید مغو ہو تو وہ اس کے دماغ پر ضرب لگاتا ہے فائدہ ہوا ظاہر تو وہ اچانک جانے والا ہے مٹنے والا ہوتا ہے والا کمل وہی لم تو اور تمہارے لیے اس وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو والا وہ منفی سماواتی اورسی اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے منت لائست تقبر عباداتی ہی اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وائس تحسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں یسبحون اللیلہ والنہار وہ تسبیح بیان کرتے ہیں دن اور رات لا یفترون لا یفترون اور وہ وقفہ نہیں کرتے من منعندہو جو اللہ کے پاہ ہیں فرشتے ام اتخذوا آلہتم من الارض ہم ینشرون کیا انہوں نے زم... الہ بنا لیے ہیں معبود بنا لیے ہیں زمین میں سے ہم شرون جو اٹھاتے ہیں زندہ کرتے ہیں لوکانہ فیما الا اللہ لافاسادہ تھا اگر ان میں یعنی زمین و آسمان میں الہ ہوتے اللہ کے سوا لافا تھا تو یہ دونوں زمین اور آسمان بگڑ جاتے خراب ہو جاتے فصب اللّہ رب العرش عنّاء یفون تو اللہ پاک ہے جو کہ عرش کا رب ہے عما یصفون ان تمام باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں لا یوس الما یف وہ سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا وہ ہم یوس اور یہ لوگ سوال کیے جاتے ہیں امتخاد اندونی ہی آلہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنائے ہیں قل کہہ دیجئے ہاتھ تو اپنی واضح دلیل لے آؤ وذکر من, من قبلی یہ ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے تھے بل اکثر الحق کا بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے فہم مردون سو وہ اعراض کرنے والے ہیں وما ارسلنا من قبل کمر رسول ان اللہ علیہ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم یہی وہی کرتے تھے اللہ الہ اللہ انا فربود کہ یقیناً اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے پس میری ہی عبادت کرو و قال التق الرحمٰن انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے اولاد بنا رکھی ہے سبحانہ نہ وہ پاک ہے بل عباد مکرامون بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے لا بھی بالقول بال بهم امره بھی ہی عملون، <تصفح> وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں یا علم بین اے وما بماخلفاہم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے ولاش فعون اور وہ سفارش نہیں کرتے علامہ نرطبا مگر اس کے لیے لیمان طبع جس کے لیے اللہ راضی ہو وہم من خشیتی ہی مشفقون اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں و ومن من ہوں و من ہوں انی اللہ من د اور ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اس اللہ کے سوا الا ہوں فضال کا نجزی جہنم تو یہی ہے جسے ہم جہنم کی جزا دیں گے کدال کا نج ظالمین اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں اور اور کیا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا افلا تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہاں ہاں یہ دونوں اکٹھے تھے چھ دن میں زمین چھ دن میں آسمان نہیں بنا ہاں بگ بینگ تھیوریز کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی ہے تو یہ تھا کہ زمین اور آسمان یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے تھے اللہ نے ان کو پھر جدا جدا کر دیا آسمان کو اوپر لے گیا زمین کو نیچے کر کے اور سیدھا کر دیا واج اللہ مل الماعک الََََََََََشی انہ اور ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز بنائی افلاون کیا پس یہ وہ ایمان نہیں لاتے واج اللہ فل رواسی ان تمیدہ بہم اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے واج اللہ فی حافی جا جن اور ہم نے ان ان میں راستے بنائے کشادہ کھلے تاکہ وہ رہ بنایا محفوظ مردون اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں وہ ہی دات ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں قبل کل کلد اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی افہ امتہ کیا اگر آپ مر جائیں فہم الخالدون تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کل نب سنزا قطل ہر جان موت کو چکھنے والی ہے نبلو بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً تن اور ہم تمہیں اچھائی اور برائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ نہ اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے و ادا رین کفارو تینتقدونق اللہ حضو اور جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تو تجھے مذاق ہی بناتے ہیں احاظ الذي یدکر علیہ کہ کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے وہم ہم بے ذکر کا فرون اور وہ رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں قلِ قل انسان و انسان سر سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے آیاتی عن قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا فلا تستعجلون پس تم مجھ سے جلدی طلب نہ کرو و متا حاض الواد ان کن تم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو لو الم اللہ کفر وین القفون انگوجو ہی منار کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب نہ وہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا سکیں گے روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی بلطیم بختا بلکہ وہ اچانک ان پر آئے گی فتب تو وہ انہیں مبہوت کر دے گی پریشان کر دے گی فلاستم یونظارون تو نہ وہ اسے ہٹانے کی طاقت رکھیں گے نہ وہ اسے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی والا قدست رسول من قبل اور البتہ تحقیق تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ من كَانُوا بِهِ بھی تو ان لوگوں کو اس چیز نے گھیر لیا جس چیز کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے مذاق کرنے والوں کو اسی چیز نے گھیرا جس چیز سے یہ مذاق کرتے یعنی کہ عذاب کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے تو عذاب نے ان کو گھیر لیا علم یکلی ونہاری من, <بالليل> من الرحمان کہہ دیجیے کہ کون ہے جو دن اور رات میں رحمان سے تمہیں بچائے یا تمہاری حفاظت کرے ولحم ان ذکر بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں املۃ تم نا من کیا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں لاست نسران يسحبون نہ وہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے بل بالمت بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا حتٰ کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی افلا من نہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقینا ہم زمین کو آتے ہیں اور اسے اس کے کناروں سے کم کرتے ہیں گھٹاتے ہیں افاہم الغالبون تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں کہہ دیجئے اندیر و کمبل یقینا میں تو تمہیں صرف وہی کے ذریعے ڈراتا ہوں ولاسم عم ادام دارون اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب کبھی وہ ڈرائے جائیں ولا امن اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی کوئی لپیٹ چھولے لیاکولنا تو البتہ وہ ضرور کہیں گے یا ویلا انا کنا غالمین افسوس کہ یقیناً ہم ہی ظالم تھے قسط پر یوم القیاما اور قیامت کے دن ہم انصاف والے ترازو رکھیں گے فلاں نَفْسٌ شعیع تو اس دن کوئی جان کچھ بھی ظلم نہ کی جائے گی وہ انکاند قالہ حبت العطینہ بہا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے وکفا بینا حاصبین اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے و لقد آتئینہ موسا وہارون الفرقانہ دیکرمتقین اور یقینا ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرق کرنے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی پرہیز کاروں کے لیے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغبی بن دیکھے وہ نسا مشفقون اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں وحاد مبارکن انزل نہ یہ ایک بابرکت نصیحت ہے بابرکت ذکر ہے ہم نے اسے نازل کیا اَفَا ان تم لہو منکرون تو کیا تم اسی سے منکر ہو